بے شکرات کا اٹھنا نفس کو خوب کچل دیتا ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے زیادہ مناسب وقت ہے اس آیت کریمہ میں قیام اللیل اور اس میں قرآن کریم کی پرسکون انداز میں قرات کا فائدہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ رات کے وقت نماز پڑھیے اور اس میں قرآن کی تلاوت کیجئے اس لیے کہ رات کے وقت ماحول پرسکون ہوتا ہے مخلوق سوئی ہوتی ہے اور ساری آوازیں خاموش ہوتی ہیں اس وقت کان آنکھ دل اور زبان کے درمیان پورا توافق ہوتا ہے اس لیے ایسے وقت میں جب آپ نماز کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیجئے گا تو آپ کی قرآت زیادہ حضور قلب کے ساتھ ہوگی اور آپ کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑے گا حافظ سیوتی نے جاہد سے اس آیت کا مفہوم یہ نقل کیا ہے کہ ناشئت اللیل سے مراد وہ معانی و مطالب ہیں جو تحجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت سے دل پر منکشف ہوتے ہیں وہ مطالب و معانی زیادہ صحیح ہوتے ہیں اور ان کا اثر آدمی پر زیادہ واضح ہوتا ہے آیت ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجوب تہجد کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ دن میں آپ اسلام اور مسلمانوں کی خاطر مختلف کاموں میں مشغول رہتے ہیں اس لیے آپ کو رات کے وقت نماز پڑھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے